شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلیو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام شاہی اچھا جی حضرت رابطہ تفاوت انجام کے بعد اسباب تفاوت کا بیان تخلیف و فروی کے بعد تخریف دنیاوی خلاص سورت نب سے طیبہ اور نفس سے خبیصہ کے درمیان تفاوت اب نفس طیبہ کا انجام اچھا ہوتا ہے نفس سے خبیصہ کا انجام اور اب تو اسباب تفاوت آ گئے تقریف دنیا بھی وشم سے وظہا ذکر شواہد قصمِ سورج تھی اور اس کی دھوپ تھی ظہا کا نام اس لیے لیا گیا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 کس رات میں تیرہ کی رات میں 14 کی رات میں بھی ایسے جلدی جلدی ہے اور قسم ہے چاند کی جب پیچھے آتا ہے سورج کے ون نہا ریزا قسم ہے دن کی جب روشن کرتا ہے سورج کو قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لیتی ہے سورج کو قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا اس کو قسم ہے زمین کی اس ذات کی جس نے بچھایا اس کو و نفسم و مفصواہا کسم ہے نف سے انسانی کی قسم ہے نفس سے انسانی کی اور اس ذات کی جس نے درست بنایا اس کو فل ہم فجو رہا فجورہ تکواہا اور اس کے دل میں ڈال دی بدکاری کاری بھی اور پرہیزداری بھی سمجھ دے رہی کہ یہ بدکاری ہے یہ نیکوکاری کاری ہے پھر اپنے اختیار سے کرتا ہے قد افلاح من زکا یہ جواب قسم ہے کیا من جواب قسم کا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 اچھے اچھے بہترین لباس پہنو یہ بھی ایک شعبت ہے ہے اور تیسری کہ ہے جی قوت اقلیٰ کیا تو جس آج میں نے قوت اقلیٰ کو قوت شاہویا اور قوت غذبیہ پہ غالب کر دیا اس کا نفس کیا ہے یہ بات ہے غالب نہ کر سکا تو نفس کا ہے جی خبیصہ ہے نفس خبیصہ جانور کی طرح کھاؤ پیو سوئے رہو اللہ کی عبادت کی طرف نہ ہو عقل سے کام نہ لو کوات اکلیہ کو ختم کر دو یہ نفس خبیصہ ہے دیکھو جی کلب سمود تغواہ تخویف دنیاوی ان کا لفظ خبیصہ تھا جن کی تخویح دنیا ہے جٹھلا قوم سمود نے بس اور سرکشی اپنی گئے جب کہ کھڑا ہوا بڑا بدبخت ان کا ایک کون تھا جی بڑا بدبخت جس نے اونٹی کو قتل کیا خدا پکال الحم رسول اللہ نصیحت صالح بس فرمایا ان کو اللہ کے رسول نے اوح ضرور ناکۃ اللہ ناکا سے پہلے اوہ ضرور معذوف آئے حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی تھی اور اس کی باری تھی لیکن پک ضبو اناد قوم قوم نے اس کو جٹھلایا اور مار ڈالا اس کو کیس کو جی اونٹنی کو رب پس دم دم پس ہلاکت ڈالی ثمرے اناد ہلاکت ڈالی ان کے اوپر ان کے رب نے بس گنا کے بس برابر کر دی ہلاکت سب مر گئے بلائے خواہ فواہا اور نہیں اندیشہ رکھتا اللہ تعالیٰ اس کے انجام کا کیا اندیشہ جی میں ادھر کراچی کے اندر کسی دنیا دار کو پیٹائی کر دوں یا کسی افسر کے بیٹے کی پیٹائی کر دوں تو ڈروں گا یا نہیں وہی افسر کے بیٹے کو مارا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 صاحب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام